اِس الرحمٰن ورحمۃ الرحمد اللہ علیہ و رحمۃ الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابل البادشاہ واٹسپ گروپ میں موجود تمام برادان ورن البشہ انیس سوائے اور باقی تمام واٹس ایپ میں موجود برادر الخان سامین سب کو شموسن ایک سلام پھر کرتے عصے اور ہمارے سلسلہ دس اقادین البادشہ میں سے آ, سوال جواب میں سے درس نمبر انیس آپ لوگوں کی مبارک قانون پہنچا رہا ہوں اور اس وقت ہمارے پاس اولیاء کرام پر اعتقاد کے حوالے سے مختلف سوالات کا جواب ہے تو آج سوال نمبر انسٹھ یعنی اکانساٹھ سے ففٹی نائن آج سوالات کے سلسلے میں یہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ففٹی ایٹ اٹھاون نمبر میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہمارے بارہ ایمہ معاسمین علیہ السلام بھی اولیاء کرام میں سے ہیں کیا <سؤال> <سؤال> پر ہمیں ولی اللہ ہونے کے لحاظ سے بھی اعتقاد ہے اور امام ہونے کے لحاظ سے بھی اعتقاد رہنا ضروری ہے جب میں نے جواب دیا تھا ہاں جی ہاں ہمارے بارہ امام صاحب وہ امام بھی ہیں اس سب کے سب امام الاولیا بھی ہیں امام امت ہے ہاں جی اور رسول اللہ وسلم کی ہونے کے لیے اور یہ سب کے سب اولیاء کملین میں سے ہیں ہاں جی اور تمام اولیاء جو ان کے تابع ہونے کے پابند ہیں اور یہ لوگ امت کے باقی اولیاء کے تعبے نہیں یہ تعوے ہیں یہ مدبوع ہیں امت کے اولیاء تابع ہیں وہ انہی کی تابع اور پیروی کرنے سے ہی ولایت کے اعلی مقامات پر پہنچتے ہیں امام بارہ امبیت کے ولایت سے ہٹ کر ان کے معانج کوئی بھی ولی ولایت کے درجے پر نہیں پہنچتا ہے اور یہ بادشاہ گوشانات میں حضرت عرص الجی نے امام امانج امام زمان علیہ السلام کی ولایت کو ولایت شمسی باقی اولیاء کی ولایت کو ولایت کمری سے بیان فرمایا ہے تو سوال نمبر آج کے نئے سوال سوال نمبر انسٹھ یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کا کیا نام ہے یہ جو سلسلہ ذہپ ابھی معزہ پور جناب حضرت سید محمد شاہ نورانی مدی اللہ علی کے سائے کو ہم پر دوام رکھے ان سے لے کر تا آروف کر کے ہاں جی اس سلسلے کا اور پھر آگے بارہ آئیمہ تک جاتا ہے اس سلسلے کا کیا نام ہے جواب ہمارے سلسلے کا نام سلسلہ تو ہے یعنی سونے کی کڑی یعنی اس سلسلے کو مضبوط سلسلہ شمار کیا جاتا ہے کہ یہ یک دیگر بجن کسی انقطاق ہاں جی یکباد دیگر ہدایت کا ایک سلسلہ ہے علم و معرفت کا ایک تسلسل ہے جو یکباد جگر دیگر علمہ ہے امام رضا علیہ السلام تک ملتا ہے معروف کر کے وہاں سے بار علم کی اس لڑی سے ملا پھر علیہ السلام تک علیہ السلام سے رسول اللہ تک جا پہنچتا ہے اور اسی جہاں جس جی سلسلے میں بھی یہی طریقہ ہو وہ برحق سلسلہ ہے اگر کسی میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے کوئی تعلق نہ ہو آج ایک بندہ سے ایک سلسلہ درست کر لیتا ہے جس کا نام ماقابل سے کوئی تعلق ہے نہ ماں بات سے ہاں اس کو ہاں جی سلسلہ منقطع تو کہا جا سکتا ہے ماقبل ماں بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اماں سلسلہ ذہب ہو تو اور یہ دن بھی یہ دن اجازت یافتہ سلسلہ تو کسی صورت میں بھی نہیں کہا جا سکتا ہے تصوف میں جب تک سلسلہ جدن بھی یدن نہ ہو اور علیہ السلام تعلیہ سے براہمت تک نہ پہنچتا ہو وہ سلسلہ باطل ہے اس کی تصوف میں جو جو کوئی حیثیت نہیں اور وہ قابل اعتباع نہیں ہے سوال نمبر سات جو ہے ہمارے سلسلے تصوف کا نام سلسلہ اذہب کیوں رکھا ہے ہاں ہمارے سلسلے کا نام سلسلہ اذہب سونے کے کڑی سونے کے زنجیر کیوں رکھا ہے جواب چونکہ بارہ اماموں کے تسلسل کو احادیث نبی میں ہاں اور علماء حدیث کے نزدیک ان کے بارہ اماموں کے تسلسل کو ہر ایک امام دوسرے امام سے ملتے ہیں اور یکواد دیگر ہدایت کا سلسلہ رسول اللہ تک چلا جاتا ہے علیہ السلام کے ذریعے سے تو چونکہ بارہ اماموں کے تسلسل کو سلسلہ تو کہتے ہیں اور ہمارے سلسلہ ترکت کو بھی انہیں بارہ ماموں سے متصل ہونے کی وجہ سے سلسلۃ الضحاب کہتے ہیں ہاں بارہ ماموں کے سلسلے سے امام رضا علیہ وسلم السلام الزرے ان سلسلے سے جامع ملتے ہیں اور پھر اس ہدایت کے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی منتخب شدہ وانجی اولم القاعلیات ولایت شمسی کے مقام پر فائش بارہ امویت سے جامع ملتے ہیں تو اس لیے ہمارے اس سلسلے کو بھی سلسلۃ الضحاب کہا جاتا ہے پھر سوال نمبر ایک ساتھ یہی بارہ اماموں کے سلسلے کو سلسلہ تو صحاب کیوں کہتے ہیں اس کو جواب یہ ہے بارہ اماموں کے سلسلے کو سلسلہ تو زہاب کے, کے بارے میں ایک حدیثی مبارکہ موجود ہے یہ مبارک حدیث سلسلہ تو زہاب کے نام سے یعنی حدیث سلسلہ ذہاب کے نام سے مشہور ہے اس لیے اس سلسلے کو سلسلہ صاحب کہا جاتا ہے اور سلسلہ جذہاب سے یہ کہ حدیث تو ہاں جی اس میں جو جو حدیث کا جو اس سلسلے کو سلسلہ ان حدیث کا جو صنعت ہے ہاں جی امام رضا علیہ السلام اپنے باپ سے محمد مشق آزم علیہ صاحب امام یہ حدیث امام رضا سے نقل ہوتا ہے اور امام رضا سے باپ سے نقل کرتے ہیں امام الش قاظم علیہ سے امام علیہ سے امام جعفر صادق سے امام جعفر صادق علیہ السلام امام باخر علیہ السلام امام باخر علیہ السلام یہی حدیث امام جعر امام زین العبین علی, علی سے امام جیندین علیہ السّلام مولامام حسین علیہ السلام سے اور مولا امام حسین علیہ السّلام آگے مولائم فدر بزگار مولاناب طالب علیہ السلام سے اور علی ناب طالب علیہ السّلام یہ دس جو ہے رسول صلی اللہ, اللہ سے رسول اللہ علیہ وسلم یہ عادیشبرین علی السلام سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عادیث نقل کرتے ہیں حدیث کا جملہ تو یہ کہ الا اللہ لا الہ اللہ کلمہ اللہ فرماتے میرا مضبوط قلعہ ہے امن قالہ جو بھی یہ کلمہ کے دل سے با مار کہے گا داخل حفظ نے وہ میرے امن کے مضبوط قلعے میں داخل ہوگا اور جو غمن داخل ہی نہیں جو میرے اس مضبوط قلعے میں داخل ہوگا امین امین آزابی، وہ کل خمن میں میرے عذاب سے محفوظ رکھے گا تو یہ مبارک حدیث جو ہے یہ سلسلہ صنعت سلسل سلسل میں پوری حدیث والوں کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ حدیث سلسلہ ازاب جو ہیں ہاں جی کتاب شرح عارفانہ اور پیر ترکت شیخ عبدالرحمن سرانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب اور کشف رکما دونوں میں اور مان الاخبار اخبار نے کتاب صفحہ نمبر 307 ان سب پہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور بہت مشہور یہ حدیث جو ہے امام رضا علیہ واقعہ اس حدیث کا امام رضا علیہ السلام کو جب مامون الرشید نے آپ کو یوں سمجھو عاصر کر کے دراصل می توس میں لایا ہے اس مشرق ایران معوضہ تاکہ امام کو اپنے تحت نظر رکھیں تو راستے میں امام جب آ، آ، نیشاور نامی جگہ جو مشہد سے طالباً آج کل بس میں دو گھنٹے کے راستے پر ہیں تہران سے آئیں گے تو مشہد پڑھنے سے دو گھنٹہ پہلے طالباً بس میں وہاں پہنچ جاتا اس زمانے میں نیشاور علمی مرکز تھا تو وہاں امام رضا علیہ السلام جب پہنچے آپ سوار تھے ہاں جی اور گورنمنٹ کے نظر میں تو پھر طالب الباد مورخین لکھتے ہیں طالباً چار ہزار علماء دانشمند وہاں پر امام سے حدیث سننے کے لیے کوئی نہ کوئی علم رسول اللہ میں سے کچھ سننے کے لیے تیار تھے سب نے امام علیہ السلام کو اصرار فرمایا تو مولا علیہ السلام نے یہی حدیث سلسلہ صاحب ان کو پڑھ کے سنایا تو یہ حدیث یہ ہے کہ حد دسنی ابل ابی, آبی عبدالصعال امام جاحر امام زین زی امام رضا علیہ السلام فرماتا ہے مجھے حدیث بین کیا میرے عبدالصال امام مسیک عظم کا لقب ہے میرے سالے با موسی ابن جاحر نے مجھے حادیث بین کیا خالہ حد ابی محمد امام جاوہ صادی فرماتے ہیں مجھے حدیث بین فرمایا میرے باپ محمد بن علی اب باخر امام باخر السلام نے جو کہ کا بیٹا ہے خالہ حد ثن ہاں جی علی ابن الحسین علی مامض العبین فرماتے ہیں مجھے میرے باپ علی ابن الحسین نزین العبدین نے نقل کیا قیام باخر فرماتے ہیں امام جو العبدین فرماتے ہیں حد دسنِ ابی حسین ابن علی اور بیر کربلا مجھے میرے باپ شہید حسین شہید کربلا نے یادیث نقل فرمایا موصول قال حد دسن اب امیر المومن مجھے حدیث بین فرمایا امیر المومن علی ابن اب طالب علیہ السلام نے خالہ پھر فرماتے ہیں حد دسنِ آخر ہاں جی و علی فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان فرما میرے بھائی میرے چاچا, چاچا کے بیٹے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان فرمایا قال حر محمد رسول اللہ نے فرمایا حدس نے اب جبرایل علیہ السلام مجھے یہ حدیث بیان فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ کال سمیت و رب الر رب العزت مطالعہ میں نے رب بلن مرتبہ والی اور ہر چیز پر غلبہ والے اللہ سے سنا جو بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں قلیمۃ لا الہ الا اللہ ہس نے امرض یہ حدیث علماء کو نقل کرتے ہیں یہ حدیث جو ہے اسی سفر معیشت میں جب مجنے سے آپ کو وقت کے حکمران آپ کو عاصر کر کے رہتے ہیں اپنے تاثر نظر میں رہنے کے لیے تو امام جب بنب نے یہ پورا حدیث نقل کر کے فرمایا کلیمۃ لا الہ الا اللّہ ہسنِ لایات سے کچھ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لال اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے ہمن قالیہ جس کسی نے اس کلمے کو کہا دخلا فیل ہسنی وہ میرے مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا ہم دخل ہچنی اور جو میرے مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی وہ مجھ اللہ کے عذاب سے اب امن میں آ گیا قالا صدق اللہ عفہن و تعالیٰ جبلی نے فرمایا سچ امام فرمایا سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے و صد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیارے رسول نے بھی سچ فرمایا یہ سارے صدقہ کلوز امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں ولحمۃ علیہ السلام اور تمام آئمان سچ فرمائے امام رضا علیہ السلام یہاں تک حدیث کا حصہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں سب اس حدیث کو سنتے ہیں سننے کے بعد امام تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہے اور آگے چل پڑتے ہیں اور لوگ امام کے پیچھے پیچھے ہیں پھر امام اس زمانے میں ہاں جی بڑے لوگوں کے لیے ہاں عظیم کے لیے سواری کے اوپر گرمی سردی سے بچانے کے لیے زمپان ٹائپ کا کوئی بناتے تھے اوپر چھجہ جیسا بناتے تھے تاکہ محفوظ تر کریں ان کو گرمی سردی ہوا سے تو پھر امام اس کو فارسی والے کا جاوا بولتے ہیں ہاں جی یعنی زمپان شکیل کا پھر امام علیہ وسلم اس میں سے سر باہر نکالا تو لوگ سب آپ کے کلام سننے کے لیے تیار ہو گیا تو آپ نے یہ کلمت اللہ ہنسنے والی جس نے لا لا اللہ, اللہ کا وہ میں وہ میرے مضبوط قلعے میں داخل ہوا جو میرے مضبوط قلعے میں داخل ہوا ہاں جی وہ میرے عذاب سے امن میں اس نے امن پایا کہ نے اس مبارک حدیث سے کچھ کے لیے جو علامہ فرمایا اس کے لیے ایک شرط و شروع تھے ولیکن بھی شرط یہاں وہ شروع تھی لیکن اس کے لیے کچھ شرط و شروع تھے وہ نہ من نے اور میں اس کے شروع میں سوں شرط کا سے غیر شروع جو ہے اس کی جمع ہے اور علماء نے اس کی تشریح یہ کیا ہے شرد محرط عید سے مراد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت نوت کا اعتراف ہے جو شاید اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ پہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نوت پر بھی ایمان لائیں گے تو حد کلم اللہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور وہ شروط یا جمع ہے سے مراد بات کے جملے سے بھی اس میں آتا ہے بارہ علیہ السلام کے ولایت امامت کا اعتراف اعتقاد رہنا اس کو ماننا ہے اس کے بعد میں محمد وانہ مین شروع یہاں اور میں جو ہے ان شروط میں سے کہ جی کلم اللہ اللہ پڑھنے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے جو شرط شروط ہے ان شروط میں سے ایک میں میں بھی ہوں میں یعنی میں علی ابن و سرضاء امام رضا میں بھی ہوں میری میری ولاعت امامت کو بھی ماننا شرط ہے اور مجھ سے پہلے بارہ جو آئمہ ہیں آنے والے بارہ آئمہ ان کی ولایت اور امامت کو ماننا بھی اس میں جو سلسلہ حدیث صنعت اس کے جو اندر جو آیا امام سے لے کر ہاں جی امام علیہ السلام تفریح رسول اللہ فی الضب المین فی اللہ سے اس سلسلے صنعت کو اس حدیث کو اس کے اس کو سلسلہ صحاب بولتے ہیں یعنی انتہائی مضبوط صنعت ہاں جی حدیث کے باب میں مضبوط صنعت اگر ابھی جو جدید ہمارے کتاب جو چھاپا ہے جناب سید بشارت تھگسوی صاحب نے جو ہیں امیر کبر سید علی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب سادات نامہ جس میں آل رسول کے اولادوں کی فضلت بین ہوئی ہے اس میں جو چالیس حادیث ہیں وہ سب کے سب اسی بارہ آٹھ اماموں کے امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں یہ کہ دیگر علیہ السلام فی رسول اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں تو اس کتاب میں بھی موجود آل رسول کی فضلت میں موجود تمام حادیث ہیں اسے حدیث سلسلہ ذہب سے نقل ہوا ہے یہ بات تاریخ اور صحت کی کتابوں میں مشہور ہے اور حدیث کتابوں میں عال سنت والجماعت کے جو محادثین میں سے مشہور مادس اس کی حدیث میں بڑی زخم کتابیں ہیں ان میں سے مسنظ احمد حنبل بہت منظور مشہور ہے امام احمد حنبل اسی حدیث کے اس صنعت کے بارے میں جس میں عائم الد علیہ وسلم سب کا ذکر ہے اسی صنعت کے بارے میں قرمای صنعت کے اندر ایسے مقدس حصیوں کا ذکر ہے کہ مبارک نام اس کے اندر ہے کہ اگر ان کو کسی جن زیادہ شخص پر پڑھا جائے ان کے نام کو پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اس حد تک وہ ان براہما خود تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسی طرح اس حدیث کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو ازاں نگامی حدیث ہے سلسلہ اعزاب سے مراد یہ ہے تو اس حدیث اس اس حدیث کے اندر جو سنت ہیں ہاں یہ آئمہ کا جو نام ہیں ان ناموں کے مجموعے کو اس سے سلسلہ صنعت کو میں اس کو سلسلہ تو زہب بولتے ہیں صنعت کو اور چونکہ بارہ اماموں کا تسلسل ہمارا اس سلسلے ہمارا سلسلہ ان بارہ اماموں سے جا ملتا ہے ممرضا علیہ السلام ہی کے ذریعے سے اس لیے ہماری پوری سلسلے کو سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے ہاں جی تو یہ جو ہے آج کے درس میں اس پر اتفاق کریں گے باقی انشاءاللہ شاء کے درس میں